وسلام علیکانبی اللہ علی نور اللہ رسالہ زیادہ پیج نمبر دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نمبر بھی دو بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے الحمد الحمدللہ پہلی دفعہ بالکل آمنے سامنے زیارت ہو رہی ہے میں اپنی فیلنگز کو بیان نہیں کر سکتا میں لاہور سے آیا ہوں ہجویری کابینات سے مرکزی اولیاء لاہور سے میرا تعلق چوبیس سے تھا اور الحمراہ ہال ٹو میں حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب نے دعوت اسلامی کے ذریعے سے اہتمام کیا تھا اسلام رہے چوبیس فنکار لاہور میں تو بابا جان میں نے جب سے مدنی قافلوں میں سفر شروع کیا اور ہفتہ وار اجتماع کو میں نے اپنی ضرورت بنا لیا ایک جب میں نے پہلا ہفتہ واری سما اٹینڈ کیا تو دعا کے اندر جب یہ دعا کروائی گئی کہ یا اللہ ہمیں گانے باجے موسیقی کے آلات سے بچا تو بابا جان یقین کیجئے کہ میں اس دن بہت رویا پچھلے پانچ سے چھ سے سات سال کے درمیان مختلف ٹی وی چینلز پر میں نے بہت شو کیے بہت سے گانے لکھے انگلش میں اردو میں پنجابی میں اور بہت سے سنگرز کو دیے میں آپ کا اتنا شکر گزار ہوں کہ دعوت اسلامی کے توسط سے پچھلے سات سے آٹھ مہینے سے میں نے ایسا بائیکارڈ کیا ہے نہ کوئی ڈرامہ دیکھتا ہوں نہ فلم دیکھتا ہوں نہ ہی کوئی میوزک گانا سنتا ہوں آپ نے توبہ کی ماشاء اللہ مبارکباد اللہ تعالی توبہ پر استقامت آمین, آمین. آمین. تو بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ اب چونکہ میں نے شو شوبیس کو ترک کر دیا ہے تو محمد کوشش کر رہا ہوں کہ دعتے اسلامی کے تبصد سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے زندگی گزاروں اچھا پہلے تو یہ کہ جسے آپ نے توبہ تو کر لی ہوگی اپنے پرانے جی گناہوں جی سے اب وہ جتنے آپ کے لکھے ہوئے گانے اور یہ جو چل رہے ہوں گے سر میں نے وہ سب ڈلیٹ کر دیے آپ نے کر دیا نا لیکن دوسروں کے پاس تو ہوں گے نا وہ ہوں گے وہ دوسروں کو آگے بڑھا رہے ہوں گے یعنی یہ ایسے گنا ہے آدمی تصور کرے نہ تو کہاں پہ جائے کہ جیسے کسی نے ایک گانا بولا گنا بھرا گانا میوزک والا اب اس نے مثال کے طور پر سو آدمیوں کے سامنے ایک گانا سنایا تو اس کو تو گنا ملا گانا سنانے کا جی ان سو آدمیوں کو بھی گنا ملا پھر ان سو آدمیوں کا گنا بیس گانا گانے والے کو ملا اب جس نے یہ محفل برپا کی تو ان ایک اس بولنے والے کا سننے والوں کا ان سب کا گنا اس محفل برپا کرنے والے کو ملا جی پھر یہ کہیں گانا آپ نے بولا یا جس نے بولا اب وہ گانا سو آدمیوں نے سنا اب وہ سو تک بھی نہیں ہے تو سوشل میڈیا کا دور ہے وہ ہزاروں تک لاکھوں تک پہنچتا ہے اور جمانے تک کہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چکر یعنی کہ تصور سے باہر ہے کہ یعنی کتنے گناؤں کا ایک سدور ہو جاتا ہے اس میں ایک گانا بول میں یا ایک گنا بھرا ڈائلگ بولنے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے آگے بڑھتا ہی رہتا ہے تو اس لیے وہ اس میں یہ کہ اس طرح کے آپ کی طرح سے سوشل میڈیا پر توبہ کا اظہار ہو کہ میں نے اپنے جی میں پہلے یہ کرتا تھا اور میں نے مختصر ہوں میں لمبا جوڑا لوگ سنتے نہیں ہیں ایک کا ڈیڑھ منٹ کا تو اپنا تعارف ہو اور ہو مطلب وہ سوری پیغام یعنی کہ ویڈیو جی نے یہ کیا تھا اور میں کرتا تھا ان میں داؤد اسلامی کے برکت سے میں نے توبہ کر لی اور میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے گانے یا میرے ڈائیلاگ یا میرے جو بھی یہ کے جن کے پاس بھی جو ویڈیوز ہو یا وائس سو وہ مہربانی کر کے سب ڈلیٹ کر دیں میں توبہ کر چکا ہوں اس طرح کے دو چار جملے آپ بول دیں گے نا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے آپ بری ہو جائیں گے تو توبہ کر چکا ہوں اب آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو خالی وہ جیسے کہ اب سو آدمیوں کو کے سامنے کسی کو جھاڑا کسی نے اور پھر کان میں بولیا سوری یہ کافی نہیں ہے سو آدمیوں کو پتا بھی چلے کہ آپ نے سوری کیا سو آدمیوں کو بولنے میں آپ کو شرم آ رہی ہے میں سب کو کیسے بولوں میں؟ سوری تو یہ سب کے سامنے کرنا پڑے گا وہ حدیث پاک میں بل الانیت و بل الانیت یعنی خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور الل اعلان کیے ہوئے گنا کی الانیہ توبہ اس طرح کا آپ کو یہ اپنے طور پر سوشل میڈیا پر اپنی پرانی تصویر کے ساتھ اب میرا یعنی کہ پہلے تو پرانی تصویر آئے آپ کا بولنا بھی آئے تیر اچانک بھی کی ہوا ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اب الحمدللہ میرا مدنی بولیا ہے جی اس طرح کی ترکیب سے آئے آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ انشاء السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ فنگ. میری کیفیت کیا ہے بہتر سے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں نظر والے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کو محسوس کر سکتے ہیں بابا فری سرکار سے آئے ہو تو اور میرے حائش ہے میری دس سال سے ایک شدت میں ہوں دس سال سے میں بابا فری سرکار ڈیوٹی دیتا ہوں وہاں پر جتنا لنگر تقسیم ہوتا ہے اس پر میری ڈیوٹی ہوتی ہے اور دس سال سے میں وہاں ڈیوٹی کرتا ہوں بشتی کھولنے کے بعد ہم واپس تشریف لے کر آتے ہیں تو یہ ویری فرسٹ ٹائم آپ کو ملنے کا یہ موقع ملا ہے اور میرے مرشد پاک نہیں بھیجا ہے سنت آپ کی بارگاہ میں حرض ہے اگر کوئی اپنا حرام پیشہ یا حرام کاروبار چھوڑ کر غیر کسی نیک اور جائز کام کی طرف آئے اور اس کے لیے اس کے وسائل نہ بن پا رہے ہوں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کچھ حل ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیر آزمائش تو ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دے پر بندہ زندہ ہے کچھ نہ کھا پی رہا ہے اللہ کرے گا تو روزگار کا بھی ہو جائے گا اور اس کے جو ہے نا جسے کہ یا مصبیبل الاسباب یہ کھلے آسمان کرے ننگے سر عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو بار پڑھنا ہے یا مصبیب اسباب ابل آخر گیارہ گیارہ درود در بعض اوقات نیکی کی دعوت دیتے اور انسانی کوشش کرتے وقت یوں کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کو بہت سمجھایا یا میں نے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے یہ شا فرما دیجئے کیا فقط سمجھانے اور بہت سمجھانے اور بھرپور سمجھانے میں فرق ہے ظاہر فرق تو ہے تو بعض اوقات واقعی لوگ بہت سمجھاتے ہیں بہت سمجھانا بھرپور سمجھانا قریب قریب ہے اب اگر زیادہ سمجھایا ہے تو زیادہ کہنے میرج نہیں ہے اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کسی کے نزدیک وہ زیادہ ہوتی ہے اپنے نزدیک اپنی حیثیت کے مطابق کسی کے نزدیک وہی بات کم ہوتی ہے تو حرج نہیں اس میں اگر بہت سمجھا کہتے ہیں بہت سمجھا, کہتے ہیں بہت سمجھا عورت کو قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں کوئی کہتا ہے کہ جانا چاہیے کوئی کہتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے آپ ذرا کرم فرما دیجیے عورت کو قبرستان میں جانا من کہتے ہیں گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے اگر ہم اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ ہم شوبی سے ریلیٹڈ ہیں اور ہم یہ کیا کرتے ہیں ڈانسنگ کامیڈین تو باپا یہ شو کروانا کیسا ہے اپنے گناہ کا اظہار گنا ہے بالکل مسئلہ ہی ہے بلکہ گناہ سے بھی بڑا گنا سمجھیے کہ یہ بیٹھتا ابھی اب شوبیز والے ہوں یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ویسے ذرا ہوتے ہیں. سب کو پتا ہی ہوتا ہے چار دیواری میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں. دنیا کے سامنے ہی کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کی موویاں اور یہ سب اب تو پہلے سے زیادہ ہلاکت بڑھ گئی نا پہلے تو صرف اسکرین پر نظر آتا تھا اب سوشل میڈیا جیبوں میں لوگوں کے یہ پڑے ہوتے اس طرح کے لا تعالیٰ ندام تصیب فرمائن تو باپا اگر جب ہم انٹروڈکشن دیں تو ہمیں شو کروانا بہتر رہے گا یا نہیں جو توبہ کر چکا اب اس کو تو اظہار کی حجت جب تک نہ ہو اس کو تو اظہار کرنے کرنا نہیں چاہیے یا جو کر بھی رہا ہے تو بلا ضرورت کیوں کرے اب 99 کو پتا ہے میں نے فلا گنا کیا تو اب سینچری پوری کرنا ضرور تو نہیں ہے نا کہ مزید ایک کو بتاؤں میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اپنے گناہ کو بندہ چھپائے توبہ کرنے کے بعد بھی اگرچہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن اپنے گناہ پر ندامت تو عمر بھر ہونی چاہیے کہ کیا پتا یہ گناہ مجھے آخرت میں کہیں پھنسا نہ دے حضرت سیدنا اطبت الغلام بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں ایک بار کسی مکان سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو بتایا کہ مجھے یاد سے گزرا تو یاد آگیا گیا کہ اس جگہ میرا ایک گنا ہوا تھا ہے ولی اللہ تو وہ حضرات اپنے گناہوں کو اس طرح مطلب یاد رکھتے تھے جزاک اللہ باپا اس کے علاوہ آپ سے دعا کی درخواست ہے ایمان پہ خاتمے کی دعا کیجئے گا اور دعا کیجیے گا قیامت کے دن شہزاد بخشا جائے میرا نام شہزاد ہے عام شہزاد بھی بخشا جائے اختار بھی بخشا جائے ہم سب سبھی بخشے جائیں آپ کے بارگاہ میں یار سے جیسے ہم کہیں جاتے تو کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہا کہ مدنی قافلے میں کہتے ہیں کیا کرنے جا رہے نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں لوگوں کو اعتراف گاؤں میں نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں بابا لوگ بولتے ہیں آپ نیکی کی دعوت مسلمانوں کو دینے جا رہے کافروں کو دونوں وہ کافر ہیں ان کو تو مسلمانوں کو دو سب پتہ ہے کہ اللہ یہ کہ اور نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ان کو کلمہ بھی آتا ہے آپ کافروں میں جا نیکی کی دعوت دینے آپ مسلمانوں میں جا رہو, مسلمانوں کو سمجھا رہے کافر رہے جو کافر ان کو نیکی کی دعوت دو نا مسلمان تو ہی مسلمان لوگ یہ کہتے تو کیا جواب دیں ہم ان کو کیا کہیں جو مانیں مسلمانوں کو نیکی کی دعوت صحابہ کرم بھی دیا کرتے تھے خود پیارے آکا صلی اللہ ہوتا ہے نے مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے سب سے پہلی دینی درسگاہ مکہ مکرمہ میں کون سی تھی کسی کو معلوم اصاف صخفا سفا صفا مکہ مکرمہ میں تو نہیں تھا مدینہ شریفا تھا سب سے پہلی درسگاہ دارالرقم مکہ مکرمہ میں یہ کوہ صفا سے قریب ہے یا صحیح ہوتی ہے وہ ہے باہر اس کے تو وہ دار ارقم وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے وہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے وہیں یہ انتالیس ہو چکے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہنچے تھے اس کا تفصیلی واقعہ ہے یہ وہیں پہنچے تھے اور وہاں جا کر ایمان لے آئے تھے فاروق اعظم اور صحابہ کے رام نے زوردار نعرے تکبیر لگایا تھا تو پہاڑیاں گونج اٹھی تھی تو یہ انتالیس جانک ہے اور فاروق اعظم نے وہاں چالیس کا عدد پورا کیا اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے متمم الاربعین نے چالیس کا فگر چالیس کی تعداد پوری کرنے والا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سکھاتے رہے سکھاتے رہے مسلمانوں سکھاتے رہے لیکن یہ دعوت دیتے رہے گنا کے بارے میں خبردار کرتے رہے صاحب آئے بھی یہ کام کرتے رہے اولی آئے بھی یہ کام کرتے رہے تو کیا مسلمانوں کو نماز کا نہ کہا جائے بے نمازی رہنے دیا جائے ان کو اندر چھوڑے تو کوئی مطلب تھوڑی بہت بھی جس میں سمجھ ہوگی وہ ایسی بات نہیں کر سکتا یہ کرتے ہیں بالوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اسی بات ہے کافی لوگ دعوت تو یہ کافروں کو تو اسلام کی دعوت دینا صحیح بات ہے کہ صرف وہ دے جو عالم ہو اس کو کافروں کے بارے میں معلومات ہو جس مذہب کے کافر کو دعوت دینا چاہتا ہے اس کے مذہب کی بھی تو معلومات ہو نا کہ اس نے اگر کوئی آبجیکشن کیا اعتراض کیا تو جواب بھی آتا ہو ورنہ کوئی ان پڑھ آدمی جا کر ان کو بولے گا مسلمان ہو جاؤ تو وہ بولے گا تم ہمارے میں آ جاؤ پھر بحث ہوگی تو اپنے اپنے اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو وہ تو کنفیوز کر دے گا اگلا کر کوئی معلومات والا نکلا دو تو مسلمانوں میں نیکی کی دعوت دینا جو سارے بزرگوں کا سلسلہ رہا یہ جتنے بھی جامعات ہیں جامعات المدینہ ہو یا دیگر مدارس ہوں وہ سب میں دین ہی تو سکھایا جا رہا ہے جو دینی مدارس ہے کیا یہ سارے بند کر دیے جائیں یا مسلمان تو پیدا ہوا تو اس کو امی نے کلمہ تو سکھائی دیا ہے نماز کا بھی نام تو اس نے سنی رکھا ہے تو یہ بالکل نادانی والا اعتراض ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے آپ کیے جائیں مدنی کافلوں میں سفر اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں نیکی کی دعوت دینے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے مدنی بھولے میں, میں تو سیکھنے جا رہا ہوں حقیقت بھی یہی یہ ہے کہ ہم ہم مطلب کیا نیکی کی دعوت دیں گے اپنے آپ کو تو نیکی کی دعوت دے دیں میں سیکھ رہا ہوں اب وسیف نا نیکی کی دعوت بھی ہم دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے جب بھی جائے تو یہ ذہن لے کر جائے کہ میں اپنی اس لاکے لے جا رہا ہوں اب میں دوسرے کی اصلاح کروں یہ تو ایک دعوی ہے میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں یہ بہت پرانا واقعہ ایک مدنی قافلہ جب مدنی قافلہ اصطلاح نہیں تھی قافلہ مطلب پنجاب سے کچھ سائی بھائی آئے ہوئے تھے کورنگی میں ان کے تین روزہ اجتماع ہوتا تھا تو وہ پھر وہ ایک مدنی قافلہ وہاں سے گیا سفر پر اور ایک کار دن میں واپس آ گیا میرے پاس آئے تھے وہ تو بات چیت ہوئی ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم کو تو وہ باب الاسلام میں سے گاؤں میں بھیج دیا تھا وہاں تو یہ اردو تو سمجھتے نہیں تھے سندھی سمجھتے تھے ہم کیا ان کو مطلب تبلیغ کریں جب تو پتہ نہیں نیکی کی دعوت بھی ہماری اصطلاح تھی یا نہیں تھی تو خیر تو اس لیے ہم واپس آ گئے تو پھر ہم نے سمجھایا یہ آپ کو بولا کس نے کہ کیا ان کو سدھارنے جاؤ آپ کو تو مطلب اپنی اصلاح کرنی ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے اس سے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو سمجھانا ہے مطلب, آپ کو جو بھی ٹائم تھا تین دن وغیرہ وہ پورا کر کے آنا تھا پھر میں نے سمجھایا گا وہ تو دوبارہ چلے گئے مدنی قافلے میں یہ کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے مدنی قافلے میں جاتے اور ہر ایک کہ میں سکھانے جاتا ہوں مدنی قافلے میں اور کوئی بولے تو میں دو کلمے تو سنا تو ایک کلمہ تو یاد ہے دوسرا تو میرے کو نہیں آتا ہے یا کوئی پوچھ لے کہ بھائی وہ وضو میں کتنے فرض ہے نماز میں کتنے ارکان ہیں ابھی سر کو جاتا ہو تو اس لیے مطلب اپنے بولے گائے کو کہ ہم دوسروں کو سمجھانے جا رہے سکھانے جا رہے ہم تو اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں اور نیت بھی یہ ہو کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ منگتا بناتے ہیں اکثر بچوں کو منگتا کر دیتے ہیں اس میں یہ بچوں کو بھی منگواتے ہیں وہ اپنے گھر کا نہیں کھاتا وہ گھروں سے مانگ کے لاتا ہے اور کھاتا ہے یہ طریقہ غلط ہے میری نیت ہے میں بچوں کو دعوت اسلامی کا مبلک بنانا چاہتا ہوں عالم کاری مفتی میری میں کہتا ہوں کہ گھر گھر میں رسول اللہ کے نعرے لگیں دعوت اسلامی دنیا بھر میں دوں مچے جس مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے محمد عباس المدینہ درجہ سادشہ میں پڑھتا ہوں مسجد میں رکنے اور سامان رکھنے کے حوالے سے کچھ آداب ارشاد فرما دیجیے اس مسجد میں صفائی ستھرائی رہے اور اس بارے میں بھی احتیاط فرما دیجیے اظہر مسجد میں اور اپنے گھر میں فرق ہوتا ہے مسجد کے اپنے آداب ہیں مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں اسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے مسجد میں دنیا کی باتوں سے بھی بچنا ہے مسجد میں شور بھی نہیں کرنا ہے مسجد میں شور کا بھی سے پاک میں منع کیا گیا پھر یہ کہ مسجد میں کوئی کوڑا کچرا ایک ذرہ بھی نہیں پھینکنا ہے کہ شیخ عبد اللہ مودی سے دہذبی پہلے رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مسجد میں معمولی سا ذرہ بھی جب کوئی ڈالتا ہے تو اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے انسان کی آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے اس میں مسجد کا خوب احترام کرنا ہے منہ میں بدبو بھی نہیں آنی چاہیے کہ منہ میں بدبو آتی ہو یا کہیں بھی بدن میں کپڑوں میں بدبو آتی ہو تو ایسی صورت میں مسجد میں داخلہ حرام ہے تو بالکل اپنا بدن بھی صاف رکھنا ہے منہ بھی صاف رکھنا ہے ہر ایک کو جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو انفرادی کوشش بھی کرتا ہے ایک ایک کو سمجھا کر اپنا ثواب کڑا کرتا رہے محبت سے پیار سے اس کے لیے یاد شیخ اپنی اپنی دیکھ والا ذہن زیادہ ہوتا ہے چھوڑو یار کرتا ہے کرنے دو نہیں تو جاتے رہے آپ ایک لاکھ مدنی کا سفر کروا دیں یہ اپنی جگہ پر ہے اور کسی کو نماز کا ایک درست مسئلہ بتا دیں اس کی غلطی ہو وہ صحیح کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ عام ہے کیونکہ وہ اگر کوئی غلطی کر رہا ایسی جس سے اس کی نماز خراب ہو رہی ہے ٹوٹ رہی ہے اور ہم نے وہ سکھا دیا اور ہمارا زن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا سمجھائے گا تو یہ ہے واجب اس پر اس کو سمجھانا اور لاکھ مدنی قافلے سفر کروانا یہ مستحب ہے واجب پر عمل کرنے میں سواب زیادہ ملے گا اس لیے اگر یہ سارے اس طرح کا ذہن لے لیں سمجھانے والا تو سمجھائیں محبت سے پیار سے جھاڑ کے نہیں بدھو ابھی تک تم کو نہیں پتا چلائے گی مسئلہ یوں تو وہ نہیں سمجھے گا اور جھگڑا کرے گا اور یہ شرن بھی غلط کہ اس سے اسدیزہ ہوگی دل ہوگی تو شفقت سے پیار سے بھلے سو مرتبہ سمجھائے تو اگر پیار سے ہی سمجھائے جاڑ کر نہیں جاڑ کر کوئی سمجھے گا نہیں وہ آ جائے گی اور دل ہوگی اس کی تو انشاءاللہ سب سمجھاتے رہیں گے نا جو مسجد کی اگر کوئی ب کر رہا ہے اس کو محبت سے سمجھائیں گے تو انشاء کا فائدہ ہوگا وہ نہیں بھی مانے گا سمجھانے والے کا ثواب کہیں نہیں گیا ثواب تو ملے گا ان شاء اللہ امیر اہل سنت دعوت بارہ العالیہ کا مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے ایک واقعہ یوں نظر میں آیا کہ جمعہ ادا کرنے کے لیے جب امیر اہل سنت فیضان مدینہ میں تشریف لائے نماز جمعہ ادا فرمانے کے بعد جو آپ کے قریب اسلامی بہنوں نے نماز جمعہ ادا کی تو ایک اسلام بہن نے یوں غور کیا کہ امیر اہل سنت دعوت کے چہرے پر کچھ اضطراب بے چینی کی کچھ کیفیت تھی آ, پوچھنے پر میرے حال سنت دامت بارہ ملالیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سجدے کی جگہ پر تیل کا نشان لگ گیا تو اس کے صاف کی کوئی صورت ہو تو پھر جب وہ اس کے صفائی کی صورت بنی تو کچھ قرار سا آیا جن بہت سے ہے کہ جو اسکیم ہوتی ہے وہ بھی آئلی ہوتی ہے بہت زیادہ آٹومیٹکلی خود بخود پسینے میں چکن تو ہوتی ہے اسکن ہی آئلی ہوتی ہے باقاعدہ چپناٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا چہرے پہ ناک پہ پیشانی پہ خیر یہ نماز میں نشان پڑا اس کو میں کوئی گناہ نہیں کہہ رہا نماز پڑھے گا آدمی تو کچھ تو نشانات پڑتے لیکن اب اپنا مزاج ہے یار. اپنی وجہ سے کچھ نہ ہو اپنے صاف ستھرے رہ تو اگر پڑ گیا نشان تو اگر کوئی صفائی کر دے اس کی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا میرا نام محمد زبیر اختاری امجدی کابینات مجلس اسلح برائے فنکار کا ذمہ دار آپ سے سوال یہ تھا کہ بیٹی اور بیٹے یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا فرماتا ہے لیکن جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کا دل بیٹے کے لیے رنجیدہ کیوں ہوتا ہے اس کے دل میں بار بار بیٹے کی ولادت اور بیٹے کی پیدائش سے متعلق خیال کیوں آتا ہے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹیاں دیتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن دل میں پھر بھی خیال آتا ہے کہ بیٹا بھی ہونا چاہیے بیٹا مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے بیٹے کی خواہش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے قرآن کریم میں حضرت سیدنا زکریا اللہ نبی نا والے السلام نے بیٹے کی دعا مانگی تھی جی. یا اللہ نبی نا والے والسلام کی ولادت ہوئی ٹھیک ہے بیٹا مانگنے میں کوئی حرج نہیں پیارے آقا صلی آکاش علیہ وسلم کے شہزادے بھی ہیں شہزادیاں بھی ہیں جس پر گزرتی ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ جس کے چھ چھ بیٹیاں ہوں اور اس کا دل ہوتا ہے یار ایک بیٹا بھی ہو اچھا جس کے بیٹے ہوتے میں یہ میرے تجربہ اس کا وہ بھی کبھی کبھی اس سے ملیں لوگ دعا کرو میرے یہاں بیٹی ہو جائے یہ بیٹی کے بغیر بھی گھر سنا سنا ہوتا ہے خصوصا ماں جو ہے نا اس کا سہارا بیٹی ہوتی ہے بیٹا نہیں ہوتا جتنا سپورٹ بیٹی سے ماں کو ملتا نا اتنا بیٹے سے نہیں ملتا دونوں کا اپنا اپنا ایک کردار ہوتا ہے تو اس لیے وہ دونوں ہی ہو لیکن رب کی بارگاہ میں ہر دم بندہ شکر گزار رہے اگر بیٹا نہیں ہوتا تو کوئی گیلا شکوا نہیں بیٹی نہیں ہوتی تو گیلا شکوا نہیں اولاد ہی نہیں ہوتی تب بھی شکوا نہیں اللہ کی رضا پر بندہ ہر وقت راضی رہے گا امید تو رکھتا ہے نا وہ کہ کوئی عرض نہیں امید رکھنے میں کیا ہے کوئی عرض نہیں ہے اگر کوئی بیٹے کی امید کرتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے کوئی ممانت نہیں اور بابا اگر بزرگانی دین سے ورژ کرے کہ بیٹے کی ترکیب ہو جائے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مزارات میں آپ جاتے ہیں اور مزارات میں جا کر آپ ان اولیا سے بیٹا مانگتے ہیں تو یہ مطلب اس پر اعتراضات ہوتے ہیں اس میں بھی حرج نہیں بیٹا اولیا کرام سے مانگنے سے مراد ہے کہ یہ دعا کر دیں ڈاکٹر کو بھی تو بولتے ہیں ایسی دعا دو گے میرے کو ٹھیک ہو جائے پھر بولے یا اس ڈاکٹر نے اپنے کو کھڑا کر دیا ٹھیک کر دیا حالانکہ سب جانتے کہ شافی العمر اللہ تعالی شفا وہ دیتا ہے تو یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ سلاۃ والسلام نے بی, بی مریم کے پاس تشریف لا کر یہ فرمایا اننا انا رسول و ربی کی لی احب لکی گلا منزک کہا جبریلا مین نے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ستھرا فرزند دوں تو جبریلا مین نے یہاں کر کہ میں تمہیں بیٹا دوں ناج شریف میں لکھا ہے بی, بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی تو یہ انڈرسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے دیا اب جب کسی کو تنخواہ پوری نہیں ہوتی تو سیٹھ کو بولتا ہے تو میرے کو پورا نہیں ہوتا میری تنخواہ بڑھا دو اب وہ سیٹھ جا کر بولے گئے میرے سے روزی مانگتا ہے اللہ سے مانگ تو یہ جمے گا نہیں واقعی اللہ ہی دیتا ہے روزی سیٹھ ایک ذریعہ تو اسی طرح ولی سے ہم نے بیٹا مانگا مزار شریف پر جا کر تو ولی جو دیں گے وہ اللہ کی اٹاس سے دیں گے وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی تو ہم کو بیٹا مل جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ منت کس طرح مانگی جائے اول تو منت مانگے صرف اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے فلاں کام مجھ پر ہے یا اللہ کے لیے میں پلا کام کی میں نے منت مانی اب مجھ پر ہے ضروری ہے تو اس طرح کے الفاظ سے منت ہوگی اور منت وہ واجب ہوتی ہے کہ اس کی قبیل سے اس جیسے کوئی شریعت میں کوئی عمل واجب ہوا ہو میں دو رکعت نفل پڑوں گا اگر میرا پلا کام ہو گیا تو اب یہ کہ وہ کام ہو گیا تو اب دو رکعت نفل پڑھنا واجب ہو جائے گا اس لیے کہ نفل کی قبیل سے نماز موجود ہے نا? عبادت اسی طرح روزہ اس طرح کوئی خیرات کرنے کی نیت کی تو زکات موجود ہے وہ جنڈا چڑھانا موجود نہیں ہے تو اگر کسی نے جھنڈے کی منت مانی تو وہ پوری کرنا واجب نہیں ہے کسی نے مزار پر دیکھ چڑھانے کی منت مانی چادر چڑھانے کی منت مانی یعنی مزار پر دیکھ چڑھاؤں گا چادر چڑھاؤں گا تو یہ منت ہے ایسی ہے کہ یہ ارفی منت کے نہ یہ شرعی منتیں نہیں ہے تو ان کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا مگر یہ کہ اگر بزرگوں کی نسبت سے کوئی نیاز کرنے کی دیکھ تقسیم کرنے کی منت مانگے تو اچھا ہے کہ اس کو پورا کر دیا جائے نہیں کرے گا تو گناگر نہیں ہے جب میں صبح اسکول کے جب گھر سے نکلتا ہوں تو میرے بھائی یا والدین وغیرہ ان کے میں پاس سے پیسے لے لیتا ہوں وہ لوگ سہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں کبھی بتا نہیں پاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں لے کے جا رہا ہوں جتنے بھی لے کے جاتا ہوں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں لے کے جا رہا ہوں کبھی کبھار بتا بھی دیتا ہوں کتنے لے کے کیا تھا تو کبھی کبھار عمل میں نہیں لا پاتا ان کے جو ان کو پتا ہو تو اب اس حوالے سے یہ عمل میرا کرنا کیسا ہے کہ کبھی ان کو پتا لگتا ہے اور کبھی نہیں پتا لگتا اجازت دے رکھی ہے انہوں نے جی اکثر لے لیتا ہوں ان کو پتا ہوتا ہے تو ان ان نے کہ جتنے چاہو ہماری تجوری جتنے کھلی اختیارات تو اتنی نہیں ہیں لیکن اتنے زیادہ بھی نہ ہوں اور اتنے کم بھی نہ ہوں میں کہیں ایسا ہو نا کہ میں چوری کی اجازت دینے والا بن جاؤں <laughs> آرٹی مار کے وہ سوال کر لے مطلب بس ہم کو اجازت مل گئی ہے کہ جو لینا لے لو تو یہ آپ کو کرنا باپا جان کھلی اختیارات نہیں ہیں لیکن بس اتنی ہے کہ گزارا ہو جائے تمہارا بھی آپ انہیں سے بات کر لو کہ میں آپ کو بغیر بولے لے لیتا ہوں تو یہ آپ کو شاید کچھ نہ کچھ کھٹکا جب پوچھ رہے نا اگر اگر اجازت لے ہیں کہ ابا یا بھائی سے کہ میں جاتا ہوں آپ آرام کرتے ہو تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جتنے چاہوں آپ کی جیب سے لے جایا کروں آپ کی طرف سے اجازت ہے تو وہ کہہ دے گا ہاں جتنے چاہے لے جایا کروں ہماری طرف اجازت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو وہ جواب دیں گے تو وہ جواب میرے رکھا ان کے لیے ویلیڈ ہونا کا یہی یہ کہ ابو جواب دے رہے ہیں جن کے پیچھے دیتے نا وہ جواب دیتے نا آپ کو وہ زیادہ میرے ہوگا گا ہم مطلب آپ ایسے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے بول دیا کچھ اس میں کہ ہاں بھائی انڈر اسٹوڈینٹ فلاں ہے تو ٹھیک ہے تو پھر وہ ساروں کو یوں ہوگا کہ یار ماں تھوڑی منع کرے ماں تھوڑی منع کرے پوچھے تو دیکھو منع کرتے کہ نہیں کرتے پیسے کا معاملہ کہ مندر یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی تو so, صبح تا. جاتے جاتے آرام نظام پیسوں کے پیچھے آج کل چل رہا ہے ویسے صبح جاتے جاتے جب سب سوئے ہوں تو لینے کی کیا ضرورت ہے رات کو لے کر ہی بیٹا آپ سو جایا کرو اجازت سے انشاءاللہ اللہ اور دوسری چیز بابا جان آپ سے یہ کہنی تھی کہ پہلے جب میں مطلب مدنی ماحول میں آیا تو کافی ایک جوش تھا پھر آپ کی صحبت بھی ملی تھوڑی الحمد الحمدللہ ماہ رمضان میں فیضان مدینہ میں احتکاب کرنے کی سعادت بھی ملی احتکاب کے بعد بھی جذبہ تھا لیکن باپا جان اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں تو آپ بیٹے سنتوں برے اجتماع میں آیا کریں ہر مہینے تین دن مدر قافلوں میں سفر کریں مدرسۃ المدینہ بالغان نے پڑھنے پڑھانے کی ترکیب رکھے آشکار رسول کی صحبت میں رہیں خزان سنت کا درخت اپنے اوپر لے لیں اللہ کا مرا نیکی کی دعوت میں آپ شریک ہوتے رہے تو اس طرح بارہ مدنی کاموں میں اپنے آپ میں آپ مصروف کریں گے تو انشاءاللہ شاء وہ استقامت کا زیادہ چانس پیدا ہوگا علیہ الحبیب اللہ